رحمہ اللہ صحمنحمد علی محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکم الباش اور سگر میں موجود تمام برادران اور باقی تمام عرصہ میں موجود برادران خان سب کو ایک شمال اقبال اسلام عرصے ہمارے اصول اعتقادیات سوالن الجوابلم سوال کتاب میں سے سلسلہ درس جو ہے درس نمبر چودہ ہیں اس میں باب ہشم اس کتاب کا آٹھواں باب جو کہ امامت پر اعتقاد کا مسئلہ ہے اس حوالے سے سوالات و جوابات ہیں امامت کے بارے میں سوالات و جوابات ہیں اس موضوع کو بھی ہم لوگ غور سے سنیں ضرور سنیں اور امامت کے بارے میں سید علی رحمٰن کیا کچھ فرماتے ہیں اس پر غور کریں اور اس کا پناہ عقدہ بنائیں کیونکہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر جس حقیقت کی وجہ سے مسلمان فرقوں میں تاسم ہو گیا خصان دو بڑے در درے میں ایک علم علیہ السلام کے امامت ولایت کو ماننے والے اور ایک خلافت کے نظام کو ماننے والے یہ دو اختلافات یہ اخلافات امامت العتقال رہنے اور نہ رہنے کی وجہ سے وجود جن میں آئی ہیں لہذا ہمارے شاست علیہ میں امامت کے باپ کو باقاعدہ انمان دے کر امامت پر اعتقاد کے عنوان سے باپ کھولا ہے اس میں آپ نے بحث فرمایا امامت کے شرائط ارکان اور اس کے ظاہری باطنی شرائط سبوری بیان فرمایا لہذا ان کو جاننا نہایت ضروری تو اس مدرس نمبر چودہ میں جو سوالات اٹھائے ہیں سوال نمبر اس کتاب کی انتالیس سے تھرٹی نائن محمد شید کے موضوع میں تو سوال یہ حضرت شاہ سید محمد نربحش علیہ الرحمٰ نے امامت کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں ایک سوال ہے تو جواب شاہ سید محمد نوباش علیہ رحما نے امامت کی دو قسمیں ذکر فرمائی ہیں ایک جو ہے امامت حقیقی دوسرا امامت اضافی تو اسی طرح امام حقیقی امام اضافی بھی ہو جائیں گے ہاں جی حقیقی امامت حقیقی امامت اضافی اس کے تشریح جو ہے حقیقی کس کہتے ہیں اضافی کس کہتے ہیں آنے والے صفحات میں اس پر تفصیل سے بحث ہوگا لہذا بھی میں اس کی تشریح نہیں کر پا رہا ہوں تو بے دبل ہو جائے گا تو بعد میں چونکہ اس پر سوال اٹھائے ہیں اور سوالات کے جوابات دیے ہیں اسی آنے والے دس میں لہٰذا جو ہے شاثر نے دو قسم کے ایک امامت, امامت امامت حقیقی امامت اضافی ہاں جی تو یہ کہ دو دو قسمیں شاثر نے فرمایا آپ نے فرمایا امامت حقیقی پر بھی اعتقار رہنا واجب ہے اور امامت اضافی پر بھی اعتقار رہنا واجب ہے اور دو طرح کے ہے سوال نمبر چالیس ہاں جی کیا امامت کے ان دونوں صرطوں پر عقیدہ رہنا واجب ہے ہمیں جواب جی ہاں چنانچ حضرت شاست محمد نربا علیہ نے امامت کے بعد میں یوں فرمایا ہے یہ شاست کے بارے تھے کہ امامت کے بارے میں اس بات پر عقیدہ رہنا واجب ہے کہ امامت کی دو قسمیں ہیں امامت حقیقی امامت اضافی شا سید خود نے فرمایا کہ وہ اس بات پر اعتقار رہنا واجب ہے کہ امامت کے دو قسمیں ہیں ایک امامت حقیقی اور ایک امامت اضافی ہاں جی اس لیے ہمیں اس سے دو قسم پر بھی اعتقار رہنا ضروری اب آگے آ رہے سوال ہاں جی امام حقیقی سے کون سے عظیم ہستی مراد ہے یہ سوال سوال نمبر اکتالیس ہے تو جواب یہ دیا ہے امام حقیقی سے وہ عظیم ہنستی مراد ہے کہ جس میں امامت کے تمام صفات سوری یعنی ظاہری صفات و معنوی اور باطنی صفات نیچ تمام شرائط و ارکان امامت پائے جاتے ہوں یعنی امامت کے لیے آئے گا امامت کے صفات سوری صفات ظاہری صفات باطنی صفات معنوی صفات شرائط کا سارے بیان فرما رہے ہیں شاست خود تو امام حقیقت مراد وہ عظیم ہستی مراد ہے جس میں ہستیاں مراد ہے جس میں امامت کی تمام صفات ظاہری شوری یاظاہری و معنوی باطنی نیز تمام شرائط و ارکان امام، امام، امامت پائے جاتا ہوں تو اسے امام حقیقی اس کی امامت کو امامت حقیقیہ یا کہتے اب سوال نمبر بیالیس ہے کہ شرائط امامت کو ان کو ہیں ہاں جی امام کی شرائط امام کو امام ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا چیزیں چاہیے تو جواب یہی امامت کے لیے چند شرائط در ذیل ہے نمبر ایک مرد ہونا ہاں جی ایک خاتون اجلاس سے امام نہیں بن سکتا اور آزاد ہونا یعنی غلام امام نہیں بن سکتا پوری امت کا اور بالغ ہونا ہاں جی اور نہ ہونا بالغ ہونا عاقل ہونا اس بلوقت میں ہمارے عرفان تصور کی کتاب میں حضرت شاہ محمد نوش کی کتاب ہے تلویہات کے نام سے اس میں آپ نے اس بلغت سے مراد جو ہے بلغت عقل و شعور علم و معرفت مراد لیا ہے یا وہاں پر چونکہ ہاں جی جس طرح عادیث مبارکہ ہیں امام پہ جو ہے وہ فضری طور پر ہی معصوم ہوتے ہیں اور وہ عقل و شعور سے بھرپور ہوتے ہیں ان کی عقل و شعور جو ہے شروع ہی سے اگر ان بلوغت کی شرط اس لیے کہ رشت کی شرط ہے نقصان ذرع ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں فرمایا امامت میں تمام چیزیں بطور اعظم ہمارے وارہ اِم علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں اور امام جب پیدا ہو رہا ہے نبی جب پیدا ہو رہا ہے تو وہ نبی ہی پیدا ہوتا ہے ہاں امام امام معصوم امام ہی پیدا ہوتا ہے نہ کہ جو ہے بعد میں وہ خوش کمالات حاصل کر کے امام بنتا ہے اللہ نے ان کے اندر بہت سی کمالات شروع ہی سے دے کے ہاں ان کو اجمن چھپے فائز کر لیتے ہیں اس نے اس بال کی تشریحات علمانے اور مختلف صورتوں میں کی ہے جو ایک اس بلغت سے مراد عام جو ہے پندرہ سال کا ہونا یہ شاید یہ مراد یہاں نہیں ہے بلکہ اس سے بلوغت فکری یہ مرالیہ ہے بلغت فکری علم و معرفت میں بلغت یہ چیزیں مرالیہ ہے یہاں بارہ امام کے حوالے سے البتہ ہر جگہ نہیں، انبیاء کے حوالے سے بارہ امام کے حوالے سے سوال نمبر ہے تینتالیس اصل امامات امامت, امامت کی بنیاد کیا ہے امامت کی اصل بنیاد کیا ہے تو شاید جیسے, جیسے یہ مصطفاتی تمام جوابات جواب فرماتے ہیں اصل امامت امامت کی بنیاد شجاعت یعنی بہادری اور قریشی نصب کا ہونا اصل امامت ہے قریش اور پھر قریش کے اندر سے بنی حاشم راشد علیہ رحمٰن اسدیر علیہ رحمٰن مدت قربہ میں ایک حدیث نقل فرمایا ہے پیارے نے فرمایا میرے بعد باب نمبر دس میں میرے بعد جو ہے مدت نمبر دس میں مدد قربہ میں اچھا بر جب بارہ جانشین ہوں گے ہاں جی اور وہ سب قریش ہوں گے اور قریش میں سے بنی ہاشم سے ہوں گے تو قریش چونکہ پھر ایک بڑا خاندان ہے اس کے اندر پھر کمبل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص خاندان ہے وہ بنی ہاشم ہے تو اس لیے ہر ہر بنی ہاشم قریشی ہے ہمارے سارے آئمہ قریشی میں حاطص کے والا خاندان ہے تو یہ فرمایا یعنی اس لیے جو لوگ غیر قریشی ہیں یعنی وہ اس امامت منصوصہ میں جو بارہ امام کے زمرے میں آتا ہے جس کے لیے یہ شرائط احباب کھولا ہے وہ اس امامت کے زمرے میں نہیں آتا ہے سوال نمبر چوالیس ہاں جی تو تینتالیس یہ وہ اصل امامت امامت کی بنیاد کیا ہے تو شا فرمایا شجاعت بہادری اور قریشی نصحب کا ہونا اصل امامت سے پر جو لوگ قریشی نصحب نہیں ہوگا یعنی سعدات میں سے نہیں ہوں گے تو وہ اس باب میں اس امامت کی اس منصب کے لیے اس عظیم منصاب کے لیے وہ اس کا حال نہیں سوال نمبر چوالیس جو یہ سب شرائط ہے سب شرائط جم ہو جائیں گے نا پورا پورا تو پھر اس کو امام حقیقی کہا جاتا ہے سوال نمبر چوالیس کیا اصل امامت کے لیے قریشی نصب جیسے شاس نیا فرمایا لازمی طور پر ہونے کی کوئی شرعی دلیل ہے ہاں کوئی حدیث مبارک موجود ہے اس بات پر جواب جی ہاں متعدد حادیث نووی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں امامت کے لیے قریشی ہونا لازم قرار دیا ہے ہاں جی بہت سے حادث نووی میں امامت کے لیے قریشی ہونا لازم قرار دیا ہے اور مدت کی حدیث میں بھی حتٰ بنی ہاشم کا ذکر ذکر کیا قریش میں سے بھی بنی ہاشم جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے ان میں سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللّہ عیمت من قریشِن اور قرمائے آئمہ سب کے سب قریش سے ہوں گے ایک حدیث میں یہ بھی الہمت اور من قلبارہ ہوں گے اور سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے یہ حدیث بھی اس مخہوم کا متعدد قربہ باب نمبر دس میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایہ کہ آئمہ قریش سے ہوں گے رسول اللہ کے اوپر اس کے خاندان کو قبل کو قریش بولتے ہیں یا رس اللہ کا نزدیک ترین خاندان کا نام بنی ہاشم ہے بنی حاشم قریش کے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے میں سے ایک قابل ہے رس اللہ کے ساتھ سے نزدیک ترین قابلہ ہے سوال نمبر پینتالیس امامت کے سوری صفات یعنی ظاہری اور نمایاں صفات کیا کیا ہیں ہاں ایک سواج قادم شاخر نے امامت کے صفات میں سے ایک کچھ صفات کو سوری صفات کا ہے یعنی ظاہری اور نمایاں صفات کیا کیا ہیں احسے خود جواب دیتے ہیں امامت کے صفات سوری مندرجہ ذیلیں پانچ چھ صفات آپ نے بیان فرمایا ہے ہاں جی نمبر کیا ہے نس سے ہاں جی نس سے مراد یہ آتا ہے تو جواب امامت کے صفات سوری مندرجہ ذیل طالب چھ یہاں پر صفات بیان کیا ہے کہ یہ چھ صفات جس میں پائے جائیں گے تو سمجھو اس میں صفات سوری پایا گیا سو ظاہری اور نمایاں صفات پہلا نس نث کے ذریعے اس کی سیادت یعنی رہبریت امامت کا ثبوت ہونا تو نص سے کیا مرضمون سواتی جی مرادم نثر نص مراد نصل نثر مراد قرآن پاک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوام علیہ السلام ان کے شریک کلام میں موجود ہونا اسے نث بولتے ہیں یعنی پیا پمبر کی قرآن پاک عائد میں ہو یا حدیث نبوی میں ہو کیا عمہ علیہ السلام کی تعلیم فرامین میں ہو عادث میں ہو تو اسے نث بولتے ہیں تو فرماتے ہیں تو امامت کے جو ہے صفات شوری میں سے یہ ہے کہ یعنی نس یعنی قرآن عادث نوی اغوال علمہ علیہ السلام کے ذریعے ان کی سیادت یعنی رہبریت امامت کا ثبوت ہونا ہے نی نس کے ذریعے سے اور نمبر دو جو ہے اس امامت کی صفات سوری میں سے ایک یہ ہے حضرت علی کے سوا جو ہے یہ شرط حضی نہیں ہے علی کے سوا باقی عیمہ علیہ السلام کے لیے حضرت علی کے اولاد میں سے علی کے اولاد میں سے فاطمی ہونا یعنی فاطمی سے یعنی حضرت زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بط نعت سے پیدا ہو اور اس کا سلسلہ ان سب ہاں جی دوسرے الفاظ میں امام حسن امام پہ پہنچتا ہو اس طرح عادیث بھی ہے پیامن نے فرمایا جو ہے امام باڑہ ہیں ایک تو علیہ السلام ایک امام حسن ایک امام حسین پھر امام حسین سے فرمایا آپ کے باقی نو حجت خدا نو اماموں کا آپ باپ ہیں فرمایا تو یہ چونکہ جب وہ بارہ امام امام زمان علیہ السلام سے یہ کہ وعدگہ جب نیچے آ جائیں گے ان سب کا سلسلہ سب حضرت امام حسین پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا یا تھر کے بط السلام اللہ کے بط ناتھر سے پیدا ہوا ہے لہذا جو, جو حستیاں زہرا کے وطن سے پھیلا ہے انہیں کو فاطمی کہا جاتا ہے اب یہ فاطمی کی شرط جو ہے کیا حضرت علی کو خارج کرنے کے لیے ہیں یا حضرت علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت علیہ السلام کے چونکہ اولاد میں فاطمی بھی ہے غیر فاطمی بھی ہے جیسے حضا عباس وغیرہ جو چار بھائی تھے وہ عموم بنین کے اولاد میں سے ہیں تو لہٰذا ان کو خارج کرنے کے لیے یہ شرط ہے نہ کہ علیہ السلام خود کو یہ شرط حضرت علی کی دوسری اولاد کو خارج کرنے کے لیے یعنی وہ اس امام منسوس میں من نے اللہ کے زمرے میں نہیں اللہ کے تو مغل بندے ہیں وہ سب شہید بھی ہوا اضا علی کے دوسرے عباس کے دوسرے حضرت خود اور ان کے بھائی حضرت سب کربلا میں شہید ہوا تو شہادت کا مرتبہ علم فضل طاوا سب میں اللہ ترجیب تھے لیکن امام منسوس ہونے کے لیے حدیث نوی پہ امبر السلام کے عادیث ان کے بارے میں ہونا ضروری ہے ایما میں سے کسی کے ان کے امام ہونے پر وہ نہ ہو... وہ نہیں تو جو حضرت فاطمہ صلازہ علیہ السلام کے اثر سے پیدا نہیں ہوئی ہیں جیسے کہ حضرت عباس سے دار وغیرہ ان کو فاطمی نہیں کہتے ان کو عالوی بولتے ہیں لیکن فاطمی نہیں بولتے لہٰذا یہ سب حضرت سادات ہیں کیونکہ تعالیٰ کے اولاد سے بنی حشم میں آتا ہے ہم یہ جو ہے کیونکہ یہ ہستیاں فاطمی نہیں ہیں اس لیے امامت کے شوری شرائط میں سے ایک دوسرا جو ہے فاطمی ہونا ہے وہ ان میں نہیں ہے لیکن باقی سارے گیارہ آئمہ جو امام ماؤسین سے لے کر امام زمان تک سب کے سب فاطمی ہیں کیونکہ ماموسین جو ہے زین عاوزین سے لے کر امام زمان تک ماموسین کے سلسلے انصاب میں آتا ہے اس وجہ سے ماحسین علیہ السلام سے حسرا پہ, پہ پہنچتا ہے لہذا تمام آئمہ جو ہیں آ, امام حسن سے لے کر امام آ, مہدی علیہ السلام تک سب کے سب فاطمی ہیں اور یہی بتانا محسوس ہے اس شرط کے ذریعے سے تیسرا علم کامل ہونا امام کے لیے علم کامل ہونا اس کا مطلب کیا ہے یعنی ہر چیز کے بارے میں مکمل علم ہونا اور وہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہ ہونا نمبر چار جو ہے امامت کی سفا سوری میں سے تقوا کا ہونا عواعنی جو کہ مقام امامت کے شائع نشان ہیں ایسے عظیم توا اور جو توا کے اعلیٰ منزل پر فائز ہو وہی عصمت کے مالک ہوتے ہیں یہ تو توا کا اعلیٰ منزل وہی عصمت ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ جو ہے شجاعت کا ہونا اس امام کے لیے یعنی اللہ کے احکام کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے میں اور اجراء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والا نہ ہو جیسے کا کہا جاتا ہے اور اللہ کی دین کی کے دین کے سربلندی کے لیے تن مندن کی قربانی دینے والا ہوں ہاں جی اور ہمارے سارے آئمہ نے اسی حقیقت کا ظاہر فرمایا حسن کربلا معلیٰ میں اللہ علیہ السلام باقی آئمہ کیا تعریف کریں ان میں سے ہر ایک اپنے دور کا شجا ترین ہستی تھا چھٹا شرط جو ہے سخاوت کا ہونا صحیح ہونا اس کا مطلب کیا اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کر سخاوت و کرم کا مظاہرہ کرنے والا تو ایسی ہستیوں کو ہاں تو امامت کے شرائط میں سے ایک یہ پانچ شرائط ہو گیا نہ سے سری سن کی امامت ثابت ہو فاطمی ہو ہاں جی علم کامل ہو تغوا کا عالم منزل پر ہو جسے عصمت کہا جاتا ہے شجاع ہو اور سخاوت ہو یہ امامت کی چھ صفات سوری ہیں آج یہیں پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ باقی امامت کے بس اہم رس میں